السلام علیکم رحمۃ اللہ یہ بیٹھ کے سارے میرے بھائی تشریح رکھے مما بدلو تبدیل اب عرص یہ ہے کہ جب یہ مجھے موضوع کے بارے میں بتلایا تو میں نے بہت سے خیالات ذہن کے اندر آئے کہ شہدہ کا تذکرہ تو خال کے کائنات نے کتاب اللہ کے اندر بھی کیا ہے شہدہ کا تذکرہ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے شہدا کا تذکرہ تو صحابہ کی جماعت کے اندر بھی ہوا کرتا تھا شہدہ کے تذکرے تو ملائکہ میں بھی چلتے تھے آج اپنی مجلس کے اندر میں یہ بات دیکھ رہا تھا کہ جس وقت جو بھی میرا بھائی اپنے کام کی رپورٹ پیش کرتا تو ساتھ یہ لفظ بھی ہوتا کہ یہ کام کے اندر شہدا کی خوشبو ان کے خون کی خوشبو بھی شامل ہے ان تذکروں کے ساتھ بنیادی طور پر جو بات میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ صرف ہم تذکروں کی حد تک نہ رہ جائیں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں اگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا تو کس انداز کے اندر اگر آپ کو شہدائے عہد یاد آئے جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تو عہد کے شہدا کا تذکرہ چھٹ جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تذکرے کی حد تک نہیں بلکہ ساتھ فرما دیتے کہ کاش کے ہم بھی عہد کے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیے جاتے ہم بھی عہد کے پہاڑ کے پیچھے اس اوٹ کے اندر اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دے دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ واسم کا دن تھا صحابی بھی کہتا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کو کبھی اتنا غمزدہ نہیں دیکھا جتنا کہ سید و شہدہ کی لاش پہ آپ کو غم زدہ دیکھا تھا آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے آپ زاروں کتار روئے جا رہے تھے یہاں تلک کے مدان میں کھڑے کہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ دیکھیے سید و شہدہ کی بہن میری پھوپھی مدان کے اندر آنا چاہتی ہے آپ نے اس کے بیٹے زبیر کو کہا جا اپنی ماں صفیہ کو کہہ دے وہ آگے تشریف نہ لائے وہ آگے لاشوں کے قریب نہ آئے اس عورت نے یہ پیغام سنا کہا اللہ کے نبی وجہ کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سبب یہ ہے کہ میرے بھائی کلاس کا مصلہ کر دیا گیا ہے اس کے کان اور ناک کو کاٹ دیا گیا ہے اس کے کلیجے کو چبا دیا گیا ہے اللہ کی قسم میں یہ حوصلہ رکھتی ہوں کہ صبر کے ساتھ اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھوں وہ بھائی کے لاشے کے قریب آتی ہے صبر سے کام لیتی ہے انسان ہے رمزدہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے وہ بھائی کو دیکھ کے واپس پلٹ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تپن کے جب واپس لڑتے ہیں ساتھ بن ماز رسی اللہ تعالیٰ نہ وہ آپ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے وہ آگے چل رہے تھے یہاں تلکے چلتے ہوئے ذرا قدموں کو رکھا اللہ کے نبی نے غور کیا تو دیکھئے یہ سردار انساریوں کا ساتھ بن ماز کیا کہتا ہے ایک عورت دورتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہے کہتا اللہ کے نبی میری والدہ آپ کے پاس آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے میں نے اس واقعہ کو جب پڑھا میرے دل میں یہ خیال آیا سات بن ماس اللہ کے نبی کے ساتھ بہت دیر سے رہ رہے تھے کتنی بار مدینے کے اندر ملاقات ہوئی لیکن کیا وجہ کیا سبب ہے کہ ساتھ نے کبھی نہ کہا کہ اللہ کے نبی میری والدہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے تو اللہ کے نبی بھی آپ اتنا بےتابی سے رکے اور رکنے کے ساتھ آپ نے کہا ساتھ ذرا رکیے میں اس آنے والی عورت کو مرہبا کہنا چاہتا ہوں تو جب پڑا تو پتا چلا اس میں ر یہ نہیں ہے کہ وہ درخت کی اماں نہیں وہ ایک شہید کی ماں بن چکی تھی یہ تھی اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ام ساتھ اللہ تیرے لخت جگر کی شہادت کو قبول فرمائے آپ نے اس کے ساتھ تعزیت کے الفاظ کہے وہ عورت کہنے لگے اللہ کے نبی میرے بیٹے کی تعزیت کیوں کرتے ہو میں نے جب آپ کو صحیح سلامت دیکھا کہ اللہ نے آپ کو رکھ لیا اللہ کی قسم میری مصیبت کے مقابلے میں ہے اپنے بیٹے کی شہادت کی پرواہ نہیں ایک بیٹا شہید ہے دوسرا بیٹا امام الانبیاء کی سواری کو پکڑے ہوئے ہے اور لیکن انسان ہے غم تو دل کے اندر ہوگا کہل اللہ کے نبی نے دعا کی فرمایا کے امیر ساتھ یہ بات سن لے کیا تو اس بات کو جانتی ہے کہ عہدہ شہد کو اللہ نے تمام تو جنتوں کے اندر داخل کیا صرف داخل نہیں کیا بلکہ سب کو ہمسایا بنا دیا وہ اکٹھے جنت کے اندر ہیں تو یہ خوشخبری کہ جتنے بھی شہید ہیں اللہ نے معاف بھی کر دیا جنتوں میں داخل بھی کر دیا لیکن وہ شہید کی ماں کیا کہتی ہے اللہ کے نبی آپ پچھلے رہنے والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے شہید کی ماں ہے کتنی اس بات کی فکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں سے غم کو دور کر دے اللہ کے ربی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں فرمایا کہ جنتوں میں وہ داخل ہو چکے تمام سے ان کے برسا کے لیے شفاعت کو قبول فرما لیا گیا لیکن سنیے اس بات کو ذرا یہ تذکرہ شہدہ کی بات سننے والوں اللہ کی قسم اگر تم نہ بھی تذکرہ کرو یہ وہ خون گرنے والا اس کے تذکرے تو جاری رہیں گے اگر مذبو میں نہ کیا ہوا یہ شہداء کے بھائی اور بہن شاید بھائی اپنے بھائیوں کو نہیں بھول پائیں گے شاید بہنیں اپنے بھائیوں کو نہیں بھول پائیں گی شاید کہ دیکھیے باپ اپنے لختہ ذکر کو نہیں بھول پائے گا لیکن دیکھیے یہ سارے بھی اگر کمی کر جائیں یہ بھول بھی جائیں لیکن ماں وہ ہوا کرتی ہے جو اپنے لختہ ذکر کو کبھی نہیں بھول سکتی اب جو جن کے گھروں سے اللہ نے یہ صادق دی ہے اور جن کے بھائی اور بیٹے شہید ہوئے ہیں اللہ کی قسم مائیں بہانے سے بات کرتی ہیں کسی گھر میں جانے کا استفاق ہو جائے ماں بوڑھی اماں آ کے بیٹھ جاتی ہے کہتی میرے بیٹو ذرا بیٹھ جاؤ اور دیکھیے اپنے بیٹے کی کنیت نام لیتی ہے کہتی تم تو میرے ابو حنزلہ کی طرح ہو تم تو میرے ابو انس کی طرح ہو تم تو میرے ابو عثمان کی طرح ہو اصل میں وہ تمہیں دیکھ کے خوش نہیں ہو رہی اور تمہارے چہروں کے اندر لگتا نظر آتا ہے وہ اپنے بیٹے کی یاد کو پھر سے تازہ کر رہی. اور دیکھیے گھر میں ہم گئے وہ شہید کا بھائی مجلس چائے پلا دی ہے کہتی بیٹا نہیں میرے سامنے کوئی چیز اٹھا کے لاؤ میں اپنے ہاتھ سے ان کو فوٹ کاٹ کے دیتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کی یاد پھر سے میرے سامنے تازہ ہو جائے میرے بھائی ذرا تذکرہ کرنے والو تذکرہ تو صحاب رسوان اللہ اجمین کی مجلسوں میں بھی چلتا تھا لیکن تذکرہ کس بنیاد پر تھا دیکھیے یا تو اس یاد کے اندر یا پھر دیکھیے کون کون سی وجہ ہوا کرتی تھی یہی شوہدائے عہد کی بات سنو عبد الرحمان بن آف رسی اللہ تعالیٰ نے شام کی گھڑی اور وقت ہے روزہ رکھے ہوئے ہیں یہاں تلک غلام کو کہا میرا کھانا پینا سامنے لے کے آؤ وہ کھانا سامنے لا کے رکھ دیتا ہے عبد الرحمان بن آف نے کھانے کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے چاروں کا تار رونا شروع کر دیا یہاں تلک کے روتے جا رہے ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا تیرے کہنے سے تیرا کھانا تیرے کہنے سے تیرا پینا اس پہ رونے کی بڑا سبب کیا عبد الرحمن بن عوف کا جواب سنیے اور بائیسوں سے زیادہ اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے ہاتھ سے بھیجنے والوں ان کی شہادتوں کی خبریں سننے والوں میں اپنی بات کرتا ہوں میں تمہارے دلوں کی کفیت نہیں جانتا مجھے زیاد ہے آج سے پہلے جب شہدہ کی خبر آتی تھی میری کفیت کیا ہوا کرتی تھی اللہ کی قسم جب میں اپنے کو دیکھتا ہوں آج میری وہ کفیت نہیں ہے مجھے یاد مجھ سامنے کلون میں بیٹھے تھے ابو بلال کی تاریخ کی ہم نے ندیب اللہ کی ہم نے شہادتوں کا سنا ہماری کفیت کیا ہوا کرتی تھی اور تم اپنے سے سوال کرو میں اپنے سے سوال کرتا ہوں اور کیا آج میری شہدا کے ساتھ محبت وہی ہے یا کہیں کمی تو نہیں آگی یا کمی وجہ سے ہے, کی کی ہے؟ دیکھیے تم تذکرے نہ بھی کرو میں نے گزارش کیا کہ مائیں کیسے بھول جائیں گی مجھے وہ جملہ یاد ہے اپنے استاد محترم کی والدہ کا ابو فہد اللہ شہید رحم اللہ ہم اس کے گھر میں گئے بڑا باپ اور بڑی ماں قریب آ کے بیٹھ گئے ماں دیکھیے وہ طرح طرح سے بات کرنا چاہتی تھی دل کے اندر غم تھا لیکن میں نے اپنے ساتھ آنے والے مصول سے پوچھا جس دن تو شہادت کی خبر لے کے آیا اس ماں کی کفیت حالت کیا تھی جس وقت اس نے اپنے شیر دل بیٹے کی شہادت کی خبر سنی سمجھ گئی یہ میرے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے کہا بیٹا اس سے کیوں پوچھتا ہے یہ سوال مجھ سے کر لے میں نے اس پہ صبر کیا میں نے آنکھوں سے آنسو آ گئے میں اس وجہ سے نہیں روئی کہ جس دن میرا بیٹا سے نکلا تھا وہ عشا کی نماز پڑھ کے میرے گھر میں آیا مجھے میرے کمرے سے بلایا اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا وہ اٹھ کے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا وہ اٹھ کے سہر میں جاتا وہ پھر پلٹ کے آ جاتا وہ پھر, سہر میں جاتا, وہ پھر پلٹ کے آ جاتا وہ تین دفعہ اس میں کیا میں نے اور تو تو جاتا تھا سلام لے کے لیکن پلٹتا تھا کئی دنوں کے بعد ایک ایک لمحے کے بعد کیوں پلٹ رہا ہے اس ماں کا جواب سنو کہتا بیٹا کہتا ماں اصل میں ایک دعا کروانی ہے ایک بات کرنی ہے اصل میں ایک بڑا سبب ہے اماں پہلے जाया کرتا تھا میں جینے کے لیے اپ میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے میں بار بار اس لیے اتا ہوں میں جتنی بار گیا لیکن ناکام لوٹ کے آیا شات میری ماں کی دعا میرے ساتھ نہیں ہے اپ میری شہادت کی دعا کر کے میری کمر پہ تھپکی دے کے اور جس طرح مسلمان mãe اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی ہیں اپ مجھے مدانے جہاز میں کھڑا کر کہتے اللہ کی قسم میں نے یہ بات دل میں حوصلہ تو نہ پڑا لیکن میں نے سوچا تو مان ہے میں نے کامیاب کرے لیکن وہ کیا سے پھر پلٹ کے آ گیا میں نے کہا بیٹا شہادت کی دعا سننے کے بعد آج پھر کیوں پلٹ کے آ گیا کہتا اماں ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں جیسے میری شہادت کی خبر آئے گی خبر سے کام لینا انے والوں کا تو نے حوصلہ دینا ہے یہ نہ ہو کہ اور دے تنے حوصلہ دے کہ یہ شہید کی ماں ہے کہتی اللہ کی قسم غم زدہ ہو جاتی ہوں آنسو ٹپکاتے ہیں پھر دل ڈرتا کہ ہی بیٹے سے تھا کیا ہوا بادہ وہ ادھورا نہ رہ جائے کہتی پھر یہ بات صبر کر لیتی ہوں اور غم زدہ کب ہوتی ہوں جب بچے دوڑ کے باہر نکلتے ہیں اس کے کسی ساتھی کی گاڑی آتی ہے چھوٹا بچہ کہہ دیتا ہے شاید ابو اگیا اس کو نہیں پتہ کہ جو گئے وہ پلٹ کے نہیں آئیں گے جن کو ہم نے بھیجا تھا اور جن کو ہم نے نکالا تھا اور جن کو ہم نے جہاد میں تیار کیا تھا اور ان دوستوں کی بات کرتا ہوں. آج تمہارے خیالات کیا ہیں اور جہاد کے بارے میں تمہاری سوچ کیا تھی آپ جہاد کے بارے میں سوچ کیا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انشاء اللہ وہ کامیاب ہو گئے انشاءاللہ اللہ اور تم ان کی نہیں اپنی فکر کرو میرا حال کیا ہوگا چاہے وہ شہید کا بھائی ہو چاہے وہ شہید کا باپ ہو اللہ کی قسم پتہ نہیں کیا ہوگا اپنی فکر کر لو اپری اس بات کی عبدالرحمان بنو عب یہ بھی تو دوست ہے اور میں نے بھی اپنی دوستی کے دم بھرے اور میں تو کہتا تھا ہم برادریوں کے بعد توڑ کے آئے ہماری محبت جہاد ہمارا اٹھنا بیٹھنا جہاد ہمارا اوڑھنا بیٹھنا جب بچھانا جہاد اب جہاد جہاد ہوگا وہ کون سے جہاد کی تم بات کرتے تھے وہ آج جہاد ہے نہیں نہیں یا تمہارے دلوں میں آج وہاں تو نہیں آ گیا؟ آج موت کا خوف تو تمہیں نہیں ڈر دلاتا آج تم کس خوف کے اندر ہو یہ بات کرتے کیوں ڈر سے ہو کیا تمہیں بدل دیا کہ دیکھئے کل یہ ڈر نہیں تھے کل یہ دیکھیے ان پہ خوف نہیں تھے اللہ کی قسم کشمیری لوگ تو پوچھتے ہیں نوے ہزار سے زیادہ کربانیت دینے والے اور پاکستانیوں اور جہاد کے لیے کھڑے رہو گے کہ نہیں رہو گے آپ ان کو بچاروں کے دل میں کیوں خیال آیا شاید کہیں میری بڑا سے کوئی کمزوری نظر تو نہیں آتی علاقوں میں ماں یہ نہیں پوچھتی ہم بیٹے نہیں بھیجیں گی وہ صرف یہ پوچھتی ہم بیٹے جہاد میں کھڑے کریں گی لیکن تم صرف ان کے جنازے پڑھنے کے لیے آؤ گے کہ نہیں اور کہیں حکمتوں مسلطوں کے شکار تو نہیں ہو جاؤ گے اور تم کہو گے اب حرات نہیں ہے مائک oh کل بھی اس بات کے لیے تیار آپ بھی اس کام کے لیے تیار کل بھی بابت کام کے لیے تیار اس کام کے لیے تیار ہے فکر تو ہم نے اپنی کرنی ہے اب رضی اللہ تعالیٰ یہ رو جا رہے ہیں یہ تعلق اللہ کی قسم کیسے کیا کیسے بنا ٹھیک ہے اور بھوک اور پیار تھی لیکن کس وجہ سے میں نے کھانا چھوڑا کیسے اس کی بنا سب یہ ہے مجھے اپنا بھائی مسو بن امیر یاد آ گیا وہ دیکھی عورت میں کٹنے والا یاد آ گیا اس کی یاد نے مجھے دیکھے اس بات پر رلا دیا اپنے غلام سے کہا کھانا انکھوں کے سامنے سے اٹھا لے میں نے یہ کھانا نہیں کھانا کھانا چھوڑ دیا بھو کر پیاس ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہتے میں نے دیکھا یہ 70 ترتتے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرمایا کہ دیکھ لو ذرا گڑے بڑے کھود لو او دو دو کو ایک قبر کے اندر دفن کر دو کا اللہ کے نبی مصطفیٰ قبر کی خدائی کا نہیں ہے مسئلہ گڑے کے کھودنے کا نہیں ہے مسئلہ ستر کفن کہاں سے لائیں گے دیکھے اوہت کے دنس اپنے شہدہ کو دفن کرنے کے لیے ہمارے پاس ستر کا چادرے کپڑے بھی نہیں تھے لیکن آج کتنے وہ شہدا ہوں گے اگر چادر میسر تھی لیکن نہ پہن سکے جس وقت یہ بات ہوئی بات ہونے کی دیر ہے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دیکھو جس کو قرآن زیادہ یاد اس کو پہلے دوسرے کو اس کو ساتھ دفن کر دو باری آئی مصبن عمیر کی اس کو کس کے ساتھ دفن کیا گیا سید و کے ساتھ حمزہ کے ساتھ دونوں کو ایک قبر کے اندر ایک گڑے کے اندر اتارا گیا کو بہ کہتے ہیں میں حمزہ کو دیکھ رہا تھا نبی کا چچا سید الشہداء اس کے سامان کی تلاش لی تو دیکھیے ایک چادر میسر ائی موکالی بھاری دار چادر تھی ہم نے اس کے سر کو ڈھانپا اس کے پاؤں ننگے ہو گئے ہم نے اس کے پاؤں کو ڈھاپا اس کا سر ننگا ہو گیا۔ ہم نے مصعب کے سر کو ڈھانپا اس کے بھی سامان سے ایک چادر میسر ائی تھی اس کے پاؤں ننگے ہو گئے ہم نے اس کو سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہم نے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ان کے سروں کو ٹھاپ دیا ہم نے کھا ٹھیک ہی ان کے पांव پہ ڈال کے ہم اوپر مٹی ڈال سے چلے گئے اپنے شہداء کو تو قفل میں میسر نہ آئے عبدالرحمان بنوف تو آج کے دنیا کے اندر کھو گیا آج کہیں ایسا تو نہیں اپنے شہداء کو تو نہیں بھول سکا اپنے خون کو تو نہیں بھول چکا لیکن بات میں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ خوش نصیب تر خوش نصیب اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو گئے مجھے ڈر یہ ہے ہم کہیں دیکھئے اس جہاد کا بدلہ ان مہلکوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ جائے بھی سوچا اس بات کو وہ مجھ سے سب کر لے گئے ہم پیچھے رہنے کی وجہ سبب کیا ہے حقیقت بات کے اضافی بات بات دیتا ہوں اس میں شک کی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہم طالب علم دین کے لیے گھر سے نکلے جی میں اللہ نے جب سے چاہا وقت گزارا لیکن اللہ کی قسم کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسے حقائق ہے جہاد میں آنے والوں کا اللہ نے کچھ ایسا سینا کھولا یہ عید کی بات عید الاضحیٰ کی دو دن پہلے جس جگہ پر امیر محترم نے ڈیوٹی لگائی میں قربانی کی کھالوں کے سلسلے میں اس جگہ پہ, پہ پہنچا دفتر میں بیٹھا ہوا تھا ایک مزور ساتھی سامنے آیا اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ بات کرنی ہے مجھے دفتر سے بھائی نے بتلایا یہ معذور ہیں ہم اس کے ساتھ تامن کرتے ہیں میں نے کہا شاید مجھ سے یہ بات کرے گا کہ عید کا موقع ہے ذرا تامن پڑا دیجیے میں بات سننے کے لیے آگے بڑھا کہتا میں نے تیرا شکریہ ادا کرنا ہے میں نے کہا کس کہ بات کے کہتا میں اپنے گھر سے نکلا میں قبر کا مجاور تھا قبروں کا پجاری تھا اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا مازور تھا چلنے سے قاصر تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اپنے گھر کی پروان نہیں کرتا تھا سارا دن بھنگ گھوٹ کے پیتا تھا کہتا کسی مجاہد کسی مسول نے مجھے جہاد کی دعوت دی میں ام القرا کے اندر گیا ام القرا کے اندر جا کے کہا کہ چونکہ میں مازور تھا میں کھڑا ہوتا گر جاتا مجھے ایکسرسائز کیا کروانی تھی کہتا تو نے یہ مازور کو چھوڑ دو کہتا, میں باہر نکلا وہاں مجھے پانکڑی نظر آئی میرا دل خوش ہو گیا میں اس کو لے کے آیا وہ پیرے دار کو کہا میں معذور ہوں میرے ساتھ مدد کر دے وہ کو پتہ نہیں تھا وہ نیا آنے والا تھا کہتا دونوں نے کو تیار کیا میں پی کے بڑا خوش ہوا بعد میں کسی نے بتایا اس بات پہ سلام ملی گی کہتا میں در گیا تیرے پاس بلا کے لے آئے کہتا میں بہت خوف زدہ تھا تو نے صرف اتنی بات کہی کہتا کہ چلے تو معذور ہے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے ہم تجھے maaf کرتے ہیں آئندہ یہ کرنا یہ حرام ہے اس کو نہ پینا کہتا اللہ کی قسم اگر تو مجھے ڈر مارتا مجھے شاق اتنی چوٹ نہ پڑتی جتنا میں دل میں اپنے کو ملا مت کرتا تھا بات میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا اور میں تو بات کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہتا رات کی کھڑی تھی اور دن تو میں نے ایسے گزار دیا کہتا جب سو گئے سارے سوئے ہوئے تھے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا میں کھڑا کھڑا روئے جا رہا تھا میں کھڑا معذور ہونے کی وجہ سے میں گر جاتا میں پھر اٹھ کے ہوا. میں نے سر میں رکھا کہتا کچھ نہیں دعائیں آتی تھی رب سے مانگنا نہیں جانتا تھا لیکن ایک لفظ اللہ نے دل میں ڈالا میں نے وہ زبان سے کہا میں نے کہا, اللہ اس نے بندہ ہو ہو کے کے دیا تو رب ہو کے نہیں معاف کر سکتا کہتا کچھ نہیں یہی لفظ ایک زبان پر تھا کہ اللہ وہ بندہ کیا اس اس کی اس نے مجھے کہا جا معاف کرتے ہیں میں بڑی دور سے آیا ہوں معذور ہوں فارج ٹانگ پر بازو پر زبان پر نہ چل سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں کیا اللہ تو اس بات سے قادر نہیں کہ ان معذوروں کو قبول کر لے کیا اللہ تیرا بھی کچھ دنیا والا معیار ہے کہتا اللہ کی قسم ایسی دعا کبھی لذت اس سے پہلے نہیں آئی تھی ایسے لگا جیسے واقع تن رابطہ ہو چکا ہے بات جاری ہے وہ سن رہا ہے میں سنا رہا ہوں کہتا اللہ کی قسم سالوں علاج کروائے ٹھیک نہیں ہوا کہتا مجھے ایسے لگا میں ابھی سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا بہت سے بھائی اس کو جانتے ہیں اب اس نے دس پارے قرآن کے حفظ کر لیے بہترین تلفظ پہلے سے ٹانگ بھی ٹھیک پہلے سے بازو بھی ٹھیک اور میرے بھائیوں دینے والے کی طرف سے کمی نہیں ہے ہم مانگنا ہی نہیں جانتے ہم نے ابھی وہ رجوع کیا ہی نہیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نے ابھی وہ سجدہ شاید نہیں کر سکے اور جس سجدے کے بعد بندے کا دل گواہی دے کہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے ارد کر رہا تھا میرے بھائیوں چہدا کا تذکرہ سننے والوں آج پھر سے اپنے دل میں اس بات کو جگہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہدا کو یاد کرتے کبھی شہدہ یاد آتے کبھی جعفر کی یاد تازہ کر دیتے اور کبھی دیکھئے اپنا منہ بولا بیٹا اور جافر کی یاد ہوتی اور کبھی تذکرے کی حد تک نہیں بات انتقام کی ہوتی بات بدلے کی ہوتی بات شہادت کی ہوتی بات جٹل میں ہوا کرتی تھی کہ ہم نے صرف تذکرہ نہیں کرنا آپ نے تو ایک شہادت کی خبر سنی تھی عثمان کی شہادت کی خبر سن کے چودہ بندے آپ کے ہاتھ پہ بیس کر دی تھی وہ سب مرنے کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور جب شہادت کا مسئلہ آیا اللہ کیا, کمال صحابہ کا ایمان تھا نبی کام کے ساتھ پیار تھا صحابہ سو بندہ شہادت پر بیعت کی ہے اللہ کے وسلم کرواتے کیا ہے میرے صحابہ کی جماعت یہ ذرا بات سن لیجئے کہ دیکھیے تم چودہ سو افراد یہ دیکھئے کام کے لیے تیار ہو چکے ہے اور اس کام کے لیے تم نے یہ بات جو کہی ہے اس کے ساتھ سرہ یہ بات بھی سن لو کہ دیکھے تم آگے بڑے تم نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا آپ اپنے, اپنے ہاتھ کو بلند کیا یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے فرمایا کہ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے فرمایا آپ نے دوسرا ہاتھ بلند کیا فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے فرمایا یہ بھی میرا ہاتھ ہے میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں میں محمد بھی تمہارے ساتھ ادھر جہاد میں کسنے کے لئے تیار ہو آج ہم صرف کیا سمجھتے ہیں دو تین دن کے لیے جمع ہوئے جمع ہونے کے ساتھ پھر دیکھیے اس بات کو پھر اپنے گھروں کو چلے گئے اس بات پہ تب کر دیا کی تقریر اچھی رہی پروگرام کیسا رہا کھانے کا نظام کیا تھا رات کے سونے کی جگہ کیسی تھی اور اس کام کے لیے ہم جمع نہ ہوئے تھے اور جمع ہونے کی وجہ سبب کیا تھی اور جمع ہونے کی وجہ سبب کیا کمیاں خطاہیاں ہوئیں اس کی اصلاح کرے اللہ کے ساتھ رجوع زیادہ کرے اگر جہاد میں کچھ کمی آئی ہے اس کو پہلے سے تیز کرے حالات کی پرواہ نہ کرو اللہ کے دین کی پرواہ کرو اللہ کے دین کی پرواہ کرو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا باس دیکھیے اپنی زبان سے جملہ کہہ بیٹھتے ہیں باس بیچارے پوچھتے ہیں اگر واقع پابندی لگ گئی اگر دیکھئے کوئی معاملہ ایسا ہو گیا پھر کیا بنے گا کہ دیکھئے میرا مستقبل کیا ہوگا اللہ کی قسم اور یہ بات تمہارے دل کے اندر خیال کیوں آ گیا کہ دیکھیے یہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہے اور دیکھیے خیال کیا آنا چاہیے تھا میرا مستقبل کیا ہوگا اس بات کی پرواہ نہ کرو یہ پرواہ یہ کرو کہ انشاء اللہ اور اسلام کا مستقبل سوچنا ہے اسلام کا مستقبل اور تین کو دیکھنا اس کا مستقبل کیا ہوگا میری جان جاتی ہے تو چائے الاد کرتی ہے تو کر جائے گھر تا تو جائے او مجھے اپنی جان کی اپنی اولاد کی اپنے گھر کی پروا نہیں اللہ کی قسم ہونی چاہیے تو اللہ کے دین کی پرواہ ہونے چاہیے آج کیوں نہ ہو کہ پھر سے عظم کریں ابھی یہ دیکھیے جو چت بھائی نے دی ہے در حقیقت میں نے اپنے بھائی سے یہ پوچھا تھا مجھے بھائیوں نے بتایا کسی تنظیم کے ساتھ ایک جہادی کمانڈر ہے اس کے دو بیٹے شہید ہوئے شہاد شہادت تو بہت سی ہوئی ہے لیکن کہتے کہ اس کے بیٹوں کو انڈین آرمی نے اپنے سامنے لٹا کے ذبح کیا جس طرح سے کسی بکرے کو چھترے کو ذبح کیا جاتا ہے باپ دیکھیے غازی ہے دو بیٹے اس کے سامنے ذبا ہوئے لیکن اس سے پوچھو کہ مستقبل کیا ہے اس باپ سے پوچھو جس کا ایک بیٹا وہ لا قیمہ میں کٹ گیا اس سے پوچھ لو کہ اب ہم نے مستبل کا کیا سوچنا ہے یہ تیس سے زیادہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے جن کا ایک کے بعد دوسرا بیٹا شہید ہوا جو تیسرے کی تیاری بات کر چکے ہیں ان سے پوچھو کہ ہم نے مستقبل کے اندر کیا کرنا ہے وہ کہتے ہم نے تو جہاد کل بھی کیا تھا آپ بھی کیا انشاءاللہ ہم نے جہاد کرنا ہے ہمیں اس بات کی فکر دل میں خیال کیوں آ گیا ہم بھی اس بات کا عمل کرے کہ انشاءاللہ اللہ دلوں کے اندر آردو ہے تو شہادت کی انشاءاللہ اللہ آردو ہے لیکن دیکھیے صرف شہادت کی نہیں وہی بات کہتا ہوں جو قرآن نے کہی کہ یہ قتل کرتے بھی ہے قتل سے بھی ہے انشاءاللہ اللہ آج دیکھیے اس بات کے لیے کھڑے ہونے والوں اگر تم دین پر رہے اللہ کی قسم تم نے ماملا, اللہ کے ساتھ درست رکھا اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا امتحان آیا کرتے ہیں امتحان گزر جا کرتے ہیں اور دلوں کے اندر تمنا کیا ہے چاہت کیا ہے اللہ کے دیدار کی تمنا ہے ان اللہ ہمارے ٹھکانے یہ دنیا کے اندر یہ مکان ہے یہ دو چار مرلے کی بات ہے نکلے تھے جنت کے متلاشیوں اور جس کے بارے میں امام الانبیاء محمد فرمایا اٹھو اس جنت کے لیے اور جس کی چڑائی زمین اور آسماں کے برابر ہے جس کی لمبائی کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں کہ دیکھیے ایک وعدہ ہم نے کیا تھا ایک وعدہ اللہ نے ہمیں دیا تھا یہ ہمیں بات تو یاد ہے ہر دل کے اندر یہ دھڑکن زبان پہ سوال ہے ہر بندہ پوچھتا کہ اللہ امتحان تو زیادہ ہو چکے مت نصر اللہ تیری مدد کب آئے گی یہ اللہ کا وعدہ تو سب کو یاد ہے کہ اللہ نے وعدہ دیا کہ دیکھیے اللہ درسل ارسول دین الحق کل رہی بولو کریل لیکن ہم نے وعدہ کیا کیا تھا اس کی طرف بھی ذرا پھیان دے ہم نے یہ کیا تھا قل کی رب العالمین کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ تمام چیزیں رب العالمین کے لیے ہیں آج جو میں نے سے کہا جو میرا قول ہے کیا میرے کال اور فیل میں تضاد تو نہیں آیا اگر کال فیل میں تعداد آ گیا پھر اس بات کی فکر کر لینا اگر اس کے اندر تم نے موافقت قائم کر لی جو زبان سے اقرار کیا عمل نے وہ ثابت کر دیا انشاءاللہ اللہ اللہ بندوں کو وہ غالب کرتا ہے عزت کا وعدہ تمہارے ساتھ غلبے کا وعدہ تمہارے ساتھ انشاءاللہ اللہ اللہ اسلام کو غلبہ ضرور دے گا اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جہاد رک جائے گا اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جہاد مٹ جائے گا اللہ کی قسم کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا میں نے اس بات کو کبھی نہیں سوچا لیکن تمہارے اور میری یہ پریشانی نہیں اور جب امام المبی محمد رسول اللہ, صل اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین رکھتے ہو امام الانبیاء محمد رسول اللہ, صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد ہاتھ تک رہے گا مت تک رہے گا انشاءاللہ شاء جہاد کل بھی جاری تھا جہاد آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری اللہ جاری جہاد کل بھی جاری تھا آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری آج تم یہ فکر کرنے کے لیے جو بیٹھے ہو میں آج سے 10 پندرہ سال پہلے کی بات کرتا ہوں بہت بڑے عالم دین فوت ہو گئے اللہ پہ کروڑ حرامت کرے مجھے آئے نصیحت کے لیے گھر پر گاؤں پر مجھے بٹھایا کہنے لگے کہ دیکھیے افغانستان کو اس وقت جہاد تھا کہتے جہاد میں تم جاتے ہو لگتا ہے کہ امریکہ نے کچھ طے کر لیا ہے آپس میں ساس باز ہو چکی ہے چند دنوں کی بات ہے جہاد بند ہو جائے گا مجھے یہ بتلا کے پھر کیا کرو گے میں نے کہا انشاءاللہ جہاد کریں گے یہ تو کشمیر کا اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ اتنے راستے دے گا ایمان تو تھا لیکن چونکہ کمزور ایمان ہے دیکھا نہیں تھا کہ دیکھیے پھر اس نے پوچھا کہ میں یہ بات کہتا ہوں جہاد ختم ہو جائے گا پھر کیا کرو گے میں نے کہا انشاءاللہ جہاد کریں گے کہتا یار تو سوچتا نہیں اکل کام نہیں کرتی میں نے کہا جی بات سمجھ نہیں آئی کہتا میں کہتا ہوں جہاد ختم ہو جائے گا پھر کیا کرو گے میں نے کہا جی سمجھ نہیں آئی کہتا ہے یہ کون سی بات جو تجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا فیصلہ آپ کرے اب بات کی باری مجھے دے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یا تجھے سمجھ نہیں آئی اللہ کے نبی فرماتے جہاد کیا مت تک جاری رہے گا آپ فرما رہے ہیں کہ جہاد بند ہو جائے گا میں آپ کی بات تسلیم کروں یا امام الانبیاء کی بات تسلیم کروں بات نبی کی سچی ہے یا آپ کی کیسے بات تو سچی نبی کی ہے لیکن لیکن کیا ہوا میرے بھائیوں جب بات نبی کی سچی پھر پریشانی کس بات کی غم کس بات کا آپ دیکھیے پھر یہ بات تھوڑی سے نہیں معاملہ اس سے بھی گہرا ہے اللہ کے نبی فرما گئے جہاد کیا تک رہے گا بش کہتا جہاد بند ہو جائے گا آپ دیکھیے نبی کی بات تسلیم کرتے ہو یا بش کی بات کہ نبی کی سچی ہے لیکن پھر لیکن کیا ہوا اللہ کی قسم ساری دنیا ایک طرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ساری دنیا کی بات میں کمی کتا ہی ہو سکتی ہے میں تو اس کی بات کرتا ہوں جس کے منہ سے نکلتا ہی سچ ہے جب اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد قیامت تک رہے گا میرا سوال اپنی جگہ پر ہے ہم سارے اپنے گرے بار میں چھانک لیں کہ دیکھیے ہم بھی جہاد کے لیے کھڑے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے ہم صرف تذکرے کریں گے یا قربانیوں کے لیے آگے بڑھیں گے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ کی اس یاد کو صحابہ کی اس یاد کو پھر سے تازہ کرنے کا وقت ہے ضرورت اس بات کی ہے باپ اپنے بیٹے کو بھائی اپنے بھائی کو کھڑا کرے اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ہم دنیا کے اندر زندہ رہیں تو عقیدہ توحید کی بنیاد پر دعت و جہاد کا کام کرتے ہوئے اللہ ہمیں موت دے تو مدان مقتل میں شہادت کی موت دے اللہ ہمیں ہم سے راہ ہم اپنے رب سے راضی ہمارے دلوں کے اندر بھی چاہت آردو تذکرہ وہی ہو جو سات رسی اللہ تعالیٰ کبھی کیا کرتے تھے سات بن ابھی وقات جس کے ہاتھ پہ کاتیا کا مدان فتح ہوا کہتے یہ اپنی جگہ پر نبی کا یہ کہہ دینا فدا کا ابی و امی یہ اپنی جگہ پر لیکن اہو کی رات کی وہ دعا جب یاد آتی ہے جو عبد اللہ بن جہاز دیکھی میرے ارمان ادھورے رہ جاتے ہیں کہ دیکھیے کاش کے میں بھی اللہ کی رام شہید کر دیا جاتا میرے بھی جسم کے لو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھر جاتے میرے جسم کے لوسڑے بھی دیکھیے پرندوں درندوں کے کوٹوں میں چلے جاتے آئیے پھر سے ابو حس بلال ابرار کی یادوں کو تازہ کرنے والوں صرف تذکرے تک میں رہے دل میں حسرت یہی ہو کہ کاش میں بھی دیکھے آج سے آپ پہلے اللہ کی راہ میں کٹ چکا ہوتا لیکن اگر پیچھے رہ گیا ہوں تو یہ میں نے عید جو پڑی ہے من مین المومنی سدا کو محدود کچھ تو وعدہ پورا کر چکے کچھ وعدے کے انتظار میں آئیے ہم بھی اس وعدے کو پورا کریں دلوں کے اندر گو ہی حسرت پیدا کریں جو انس بن نظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ ٹھیک ہے بدر سے پیچھے رہا ہوں پھر کبھی کھڑی وقت آئے گا اللہ تو دیکھے گا تیرا بندہ تیری راہ میں کیا کرتا ہے اللہ ہم سب سے تو ایسا کام لے اللہ جو تجھے راضی کر دے ہمارے گناہوں کو دھو دیا جائے اللہ تو ہمیں سے وہ کام لے جو تجھے پسند لگتا ہے ہر اس کام سے بچا اللہ جو تجھے پسند نہیں لگتا اللہ ہماری کبھیوں کو کی وجہ سے ہم سے یہ جہاد کی نعمت نہ چھینا اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کے لیے کھڑا رکھنا ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق دینا اللہ ہم کمزور ہیں تو قوی ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمارے کام کی توفیق بھی دے اللہ قبول بھی فرمائے